اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور ارس کر کے اے میرے رب تو ان دونوں ہی پر رحم کر جیسا کے اند مجھے چٹپن بچپن میں پالا